اللہ سبحانہ ہوا نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کو دنیا میں بھیجا ہے تو اسی لیے کہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں ببا ارسلام رسول ہم نے رسول صرف اسی لیے ہی مغروض کیے ہیں بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اور انبیاء و رسول کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے میو تیر رسول فقد اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت اس نے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا کہا مانا ہے اللہ تعالی کی اطاعت کی ہے اور انبیاء و رسل اور اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت وہ اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی کو ماننے میں ہے اسی لیے اللہ سبھیانہ ہوا تھا فرماتے ہیں من ربکم ولا تتبعوا من ہی اولیاء کلیل ما تدارون جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلیلات تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی کے ذریعے انسانوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے کون سے کام سر انجام دینے ہیں اور کن کاموں سے انہوں نے رکنا ہے اور یہ وہی جو اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے انسانوں کے لیے نازل کی ہے انبیاء و رسول پر انبیاء کے رام اللہ علیہ مجمعین کا یہ ذمہ لگایا ہے ان کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری وہی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں اللہ رب العالمین نرشاد فرماتے ہیں بلغ ما انزیرا الیک من ربک جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے علم تف الف ناب اللہ کا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا یعنی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ سارے احکامات آگے نہ پہنچائے فامہ بل تا ہو تو پھر آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیغامات گویا آپ نے پہنچائے ہی نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے اس میں سے کچھ بھی چھپا کے نہ رکھیں املین سید عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریب جانتے تھے اس نے بہت بڑا جھوٹ کہا ہے جو آدمی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی تھی لیکن آج وہ بھی بہت بڑا بہتان دراز ہے بہتان باندھنے والا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اللہ تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولنے والا بہتان باندھنے والا افترا ارداز ہے صحیح بخاری کے اندر مل المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا یہ فتویٰ موجود یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے وہ سارے کا سارا کچھ انہوں نے امت تک پہنچا دیا ہے کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا ایسی کوئی بات نہیں جو اللہ تعالی نے نبی کو بتائی ہو اور نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو ایسی کوئی بات بھی باقی نہیں رہی بلکہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس چیز کا علم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اللہ اور نبی کے درمیان یہ راز ہے انہوں نے امت کو نہیں بتایا فقد آج ملفری اس میں بہت بڑا بہتان باندھا ہے یہ جھوٹ ہے بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کو مخاطب ہو کر کہا کیا میں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اللہ ہل قد بلگتو کیا میں نے تبلیغ کر دی جو ذمہ داری مجھ کو دی گئی تھی وہ میں نے پوری کی صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین ویک زباں یہ کہتے ہیں نا بلکہ وہ ادئی تھا ہاں آپ نے اللہ تعالی کے احکامات پہنچا دیے ہیں اور امانت کا حق ادا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اللہ اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو تم نے مجھ پہ نازل کیا میں نے آگے پہنچا دیا ہے اے اللہ تو گواہ ہو جا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کا نازل کردہ سارے کا سارا دین امت کے سامنے کھول کر بیان کر دیا کچھ بھی اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا ہے اور یہی نبوت اور رسالت کے منصب کا ایک بہت بڑا تقارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے ماینت و انل ہوا ان وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے اپنی خواہشات سے نہیں کلام کرتے بلکہ وہ جب بھی بولتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی کیا گیا ہوتا ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ وحی ہی ہوتی ہے ان تبی علامہ الیا میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے اپنی منمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ رماد کے مطابق زبان کھولتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکامات کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکامات کے مطابق وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کا بولنا ان کا خاموش رہنا ان کا کوئی کام کرنا یا کوئی کام نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اللہ تعالی کی ہدایات اور رب العزت کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان تھے انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کوئی چوک ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس کی اصلاح کر دی نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے آپ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان موجود تھے ان کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم طے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا محسوس کیا اللہ جو آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ انہیں وقت دیجئے شاید کہ وہ آپ کے نصیحت سن کے مان لیں اور جن کو پروائی نہیں ہے آپ ان کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے انا فتحنا فتح مبینہ علی کلاتمات ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عزمت ہے کہ اللہ سلحانہ تعالیٰ نے ان کی بھول چوک ایڈوانس ہی معاف کر رکھی ان کے لیے معافی کا پہلے سے ہی اعلان کر دیا کہ پچھلے گزشتہ جو گنا ہیں وہ بھی معاف اور آئندہ اگر کوئی آپ سے بھول ہو گئی تو وہ بھی آپ کو معاف یہ شان ہے نبوت اور اس تو اس حیثیت والا نبی کے سوا اور کوئی نہیں کہ جو جب بھی بولے اللہ تعالیٰ کی وی کے مطابق بولے اور اگر اس سے کوئی چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً اصلاح کر دے یہ منصب اور یہ عظمت یہ شرف نبی کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن انسان نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف نظام وضع کرنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ادارے بڑے بڑے ادارے چھوٹی بڑی تنظیمیں ایک گھر ہے اس کا ایک اپنا ادارہ ہے ایک نظام ہے سرکل ہے اس میں ایک بڑا ہے باقی اس کے ماتحت چلنے والے مسجد ہے تو اس کا بھی نظام مدرسہ ہے تو اس کا اپنا نظام سکول کالج ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے فیکٹری مل کارخانہ ہے دکان ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے اگر کوئی ملک ہے تو اس کا ایک اپنا نظام ہے ایک نظم کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں اور اگر ہر آدمی اپنا کام کرنے میں اپنی منمانی کرنے میں آزاد ہو کسی نظم و ضبط کا پابند نہ ہو تو پھر فساد ہی ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا وہ لوگ جن کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر حکم چلائیں اللہ تعالی نے ان کو بڑا بنا دیا ہے ارل امر ہیں ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ویسے چلائیں جیسے اللہ تعالی نے کہا ہے جیسے رب العزت کی شریعت ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو گائڈ کریں اور جو ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی سمجھا دیا ہے لاتا مخلوق فی معصیت اللہ یہ تمہارے بڑے اگر تمہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی چاہے وہ سربراہ گھر کا ہے تنظیم کا ہے کسی چھوٹے بڑے ادارے کا ہے یا کسی ملک کا ہے لاتا مخلوق فی معصیت اللہ ان تاط فی معروف اطاعت معروف کے کاموں میں ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی والے کاموں میں کسی کی کوئی اتات نہیں اطاعت ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر ایسا زمانہ آئے گا ایسا دور ہوگا کہ تمہارے اوپر آئمہ حکمران مسلط ہو جائیں گے اور وہ کس قسم کے ہوں گے جسم ان کے انسانوں والے لیکن ان کے دل شیطانوں والے ہوں گے شیطان صفت لوگ وہ تم پر مسلط ہوں گے لیکن تمہارے دن میں کیا ہے تم نے ان کی بات سننی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی والا حکم دیں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ظالم جابر حکمران مسلط ہو جائے اگر فسمع وعتع اس کی بات سن اس کی اطاعت کر وہ ان کا وہ ادارہ باداہرا کا خا وہ تیرا مال کھا جائے حاکم ہے تمہارا مال بحق سرکار ضبط کر لے وہ ادارہ بازاہرا کا بنا وجہ ظلم کرے مارے لیکن پھر بھی بغاوت نہیں کرنی بلکہ فس مار وہ آتے سنو اتاج کرو کب تک جب تک وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم نہ دے اللہ سبحانہ صحبت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان لوگوں کی اتاج کرنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اول امر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یادین اللہ ایمان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ کم اور جو تم میں سے صاحب عاملہ صاحب اختیار ہیں ان کی بھی بات مانو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اہل معاملہ اہل حکم صاحب اختیار ان کی بھی اطاعت کرو اسی طرح علم کے معاملے میں ارل الامر علما ہوتے ہیں وقت کے علما جنہوں نے لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ بتانا ہے رہنمائی کرنی وہ بھی اپنے میدان کے ارل الامر ہیں ایک آدمی اس کے اوپر کئی ارل امر موجود ہوتے گھر میں الگ کاروبار میں دکان میں فیکٹری میں ادارے میں اسکول کالج میں ارل امر الگ اگر وہ کسی فلاحی رفاہی یا کسی دینی نظم کے اندر کسی تنظیم میں شامل و منسلک ہے تو اس کا ارل امر الگ ایک آدمی کئی مختلف جگہ پر مصروف ہوتا ہے اور پھر جو سب سے بڑا اول امر حاکم ہے وہ الگ سے موجود آتے ہیں کار ہے اس کی اطاعت اس دائرے کے اندر ہوگی مثلا ایک آدمی سکول کا پرنسپل ہے اس کی اطاعت صرف سکول والے معاملات میں ہوگی جو وہ ٹائم ٹیبل جو شیڈول سیٹ کرے گا اس کے مطابق چلنا فرض ہے یہ دیا کہ اس کی اطاعت کی جائے اس معاملے اگر اطاعت نہیں کرتے اس معاملے میں تو اللہ رب العالمین کے یہاں بھی مجرم ہے شرعاً ان اخلاقن ہر لحاظ سے جرم ہے ایسے ہی گھر کا سر بڑا ہے وہ کوئی معاملہ طے کر دیتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو اس کی اتاق گھریلو معاملات میں کرنا فرض ہے ایسے ہی اگر کوئی تنظیم کا کسی جماعت کا بڑا ہے امیر ہے اور کوئی آدمی اس جماعت کا کارکن یا ذمہ دار ہے تو اس کے لیے لادن ہے کہ اپنے اس امیر کی اطاعت کرے کہاں تک اس کی جو جماعت کے معاملات ہیں بس اس سے آگے نہیں جو تنظیمی انتظامی جماعتی معاملات ہیں جو وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق ان کو سر انجام دیا جائے اور باقی کام وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے ہاں جو حاکم ہوتا ہے اس کا سلطا اور اس کا جو دائرہ اطاعت ہے وہ قدر وسیع ہوتا ہے وہ آپ کے گھریلو معاملات کے اندر بھی سب کے اندر نہیں چند ایک گھریلو معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے مثلا وہ پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر لائسنس کے بغیر اسلحہ نہیں رکھنا کر سکتا ہے انتظامی معاملہ ہے اس کو اختیار ہے وہ حاکم ہے یعنی اس طرح کے معاملات میں وہ گھریلو حد تک پہنچ جاتا ہے اس کا سلطہ وسیع ہے اس کے اختیارات وسیع ہیں ہمارے بھی کیا ہے سننا اور احتیاط کرنا ایسے ہی علماء ہیں ان کا ایک اپنا حلقہ ہے اپنا ایک سلطہ ہے اور اپنا ایک دائرہ اتا ہے ان کا سلطہ کن کاموں میں ہے صرف شرعی امور میں کہ وہ ان کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے والے دینی احکامات کو جاننے والے ہیں وہ آپ کے لیے کسی بھی پیش آمدہ مسئلہ کا حل وہ بیان کریں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کی بات سنیں اور مانیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یادین اللہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی اتاعت کرو وہ عطیر الرسول اور اتاعت کرو وہ اور جو تم میں سے اول امر ہے صاحب اختیار صاحب معاملہ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو فنازہ تم فی سی ان فردو ار اللہ اور رسول اور اگر کسی چیز میں تنازعہ اور جھگڑا پیدا ہو جائے پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو کسی مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے کوئی مسئلہ بتایا ہے فتوا دیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اس نے مسئلہ کچھ ایسا بتا دیا کہ جس کے ساتھ دوسرے اہل علم متفق نہیں ہیں اب کیا, کیا جائے گا فرو اللہ اور رسول دو بندوں نے ایک ہی مسئلے کا الگ الگ حل بتایا ہے اب دونوں سے قرآن اور حدیث کے دریائے طلب کیے جائیں جس کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے اس کو مانے دوسرے کی چھوڑ دیں حاکم وقت نے ایک اصول اور قانون وضع کر دیا ہے آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں کہ یہ اصول کتاب و سنت کے خلاف ہے مثلا ہمارا ملک پاکستان ہے اس کا دستور وہ کتاب اللہ ہے قرآن و حدیث اس کا دستور ہے اور قانون ساز ادارے پابند ہیں کہ کتاب و سنت سے اشتہاد کر کے پیش آمدہ مسائل کے لیے اصول اور قوانین ودا کریں اگر کوئی ایسا قانون ودا کیا جاتا ہے جو کتاب و سنت کے برخلاف ہے آپ اس کے خلاف ریٹ کر سکتے ہیں فردو ہوئی اللہ ہی رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹانا ہے طریقہ کار مختلف ہے ہر درجے پر حکومت نے جو قانون بنایا ہے اس کو حکومتی انداز میں آپ چیلنج کریں اور ثابت کریں کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف آپ کے لیے وہ لازم نہیں ہے ماننا نمتعت فی معروف اطاعت نیکی کے کاموں میں ہے لا تاثر مخلوط انفی معت اللہ اللہ کی فرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اس لیے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا معصوم نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کتاب و سنت کے عین مطابق ہو یا اگر کبھی وہ غلطی کرے تو فوراً اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح ہو جائے مخلوق میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے رام اللہ علیہ مجمعین کے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین سے اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو فرد و رسول اگر تمہیں اللہ اور یوم آخر پر یقین ہے تو اس کو واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو دال و خیروں تویلا یہ اچھی بات ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے تو اطاعت اور فرما برداری غیر مشروط وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے باقی تمام تر لوگوں کی اطاعت جو بھی بڑے کسی بھی میدان کے ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے کتاب و سنت کے ساتھ تو قبول نہیں موافق ہوگی تو مردود اس کو رد کر دیا جائے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت غیر مشروط طور پہ ضروری ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان کسی مسئلے کے بارے میں یا اللہ کا کسی مسئلے کے بارے میں واضح فرمان موجود ہے اور بندہ کہے اچھا ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت میں نے دیکھ لی ترجمہ میں نے اس کا دیکھ لیا ہے حدیث میرے سامنے ہے لیکن میں اس پہ کچھ غور کروں گا وہ فلاں مولوی صاحب سے پوچھوں گا پھر جہاں پہ یہ کام شروع ہو گیا سمجھ لو ایمان کا بیڑا برق ہونا شروع ہو گیا ایک ہے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں حکم واضح نہیں ہوتا ہر بندے کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا اس کو سمجھنے میں بندے کو کچھ وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو حتیہ یہ لکم اللہ الابید من الخیط الاسود من الفجر شہری کھاتے رہو حتیٰ کہ سفید بھاگا ہو جائے اب سننے والے نے سمجھا کہ دھاگے سے مراد یہ وہ کپڑے سینے والا دھاگا اس نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے ایک سفید اور سیاہ وہ خوب کھاتا پیتا رہا حتیٰ کہ خوب روشنی ہوئی تو پھر کہیں جا کے اس کو فرق پتا لگنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ادن السادت وسادت کا اللہ دوں پھر تو تیرا تکیا بڑا لمبا چوڑا ہے کہ ت نے سفید اور سیاہ دھاگے کو اپنے تفیے کے نیچے رکھ لیا یہاں سے مراد کیا ہے خیت البیت من الخیت السوری من الفجر یہ فجر کا دھاگا یعنی وہ سفیدی مراد ہے جو طلوع فجر کے وقت افق میں نمودار ہوتی ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں فل فور ہر بندے کو سمجھ نہیں آتے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے لیکن ایسا حکم جو وعدے ہے حدیث کے اندر دو ٹوک الفاظ ہیں پھر بھی بندہ اس کو مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے پسو پیش کرے یقین اس کو اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے مثال کے طور پہ حدیث کے اندر وادے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ العالمین ان سے کلام کرنا گوارہ نہیں فرمائے گا ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب چار بھائی اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں کلام نہیں کرے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں کل مسبر و اظارہ جو اپنی سلوار کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے کتنی وعدے بات ہے کوئی ڈھکی چکی نہیں کہ جس بندے کی شلوار ٹکنے سے نیچے ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف دیکھیں گے نہیں اس سے کلام نہیں کریں گے اسے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا کون آدمی المسبل اظاروں اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے لے کے جانے والا المنق غسل آتا ہو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سودے کو بیچنے والا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جس کو سمجھ کے لیے سمجھ آ رہی ہے کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچنا حرام ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے کی طرف دیکھے گا نہیں اس سے کلام نہیں کرے گا اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اسے دردناک عذاب دے گا چوتھا آدمی کون ہے فرمایا المنان نیکی کر کے احسان کر کے پھر جتلانے والا ایک مرتبہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے آدھی پھر ساری زندگی کہتا ہے ہاں میں نے تیرا ساتھ فلاں نیکی کی تھی فلاں مشکل وقت میں تیرے کام آیا تھا اس کے اوپر احسان ہی چلاتا رہتا تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کتنی وادے ہریش ہیں وادے الفاظ ہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی ان کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد تکبر کرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا تکبر کسے کہتے ہیں لوگوں نے تکبر اپنے دین میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ سوچ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی ہے تکبر کیا ہے بطر الحق و غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اچھا کھانا اچھا پینا اچھا رہن سہن رکھنا اچھا پہننا اچھی لباس اچھا لباس اچھی پوشاک یہ تک نہیں ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کا رہن سہن اچھا ہو تکر کیا ہے بطور الحق وغم الناس حق کو ٹھکرا دینا لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جاننا اور حق کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامین ہیں یہ حق ہے اور جو اس کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد نہیں مانتا وہ متکبر ہے اس کو تکبر کہتے ہیں آج کا لوگ ایک دوسرے کو متکبر کہتے ہیں اپنے آپ پر نہیں سوچتے کہ میں کس پانی میں کھڑا ہوں تو ایسے واضح احکامات کے باوجود وہ پھر شرتے لگائے اچھا جی ابھی نہیں ابھی میری عمر نہیں ہے کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں نا نوجوان کو کہ داڑھی نہ کٹوا وہ کہتا ہے ابھی شادی ہو لینے تو شادی کے بعد پھر چھوڑ گا عجیب و غریب دماغ اور دینیتا. وہ ابھی سے داڑی رکھوں مجھے ابھی بڑا مانتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ رکھی ہے یہ سنت ہے یہ طریقہ ہے دین نے یہ سکھایا سمجھا ہے لیکن چونکہ چنانچے اور پتہ نہیں کیا تھا یہ کسی بھی آدمی کی جسیت ہے وہ اس کے ایمان کے خراب ہونے کی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت اور نشان اس کا ایمان کامل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط طور کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے بما توفیقی اللہ باللہ علیہ تبکل تو وہ ہی انید